ایس بسم اللہ رسول قال الله بہن شعین الرحمٰن الرّی قل اللہ سبحان اوفل عرض کیا تھا کہ ایوانی صفات میں سے ایک ایک وصف پر یا ایک ایک صفت پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی صداقت یا سچائی جب بھی ایمانی اور صاف پر بات ہوگی تو سب سے پہلے جس وصف کا ذکر آئے گا وہ سچائی ہے میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ سچائی ہم جتنا جسمانہ میں اس کو لیتے ہیں وہ تو اس کے مفہوم میں داخل ہی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ اس کی تفصیل ہے اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں اس کے اندر قول اور عمل میں قول بات کو کہتے ہیں عمل انسان کے ایکشنز اور اس کے ڈیڈز کو کہتے ہیں اس میں جب مطابقت ہو جاتی ہے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہو جاتے ہیں تو اس کو اس عمل کو اس کو صدق کہتے ہیں عربی میں ایک لفظ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سچے کو صادق بھی کہتے ہیں امبیا علیہ مصلاط والسلام کی تعریفات میں اللہ جرحوں نے بعض جگہ فرمایا نبیوں کا ذکر کر کے ابراہیم کا اسماعیل علیہ السلام کا وہ کان صادق کہ وہ اپنے وعدوں کے پکے تھے اپنی بات کے پکے تھے اور اسی سے لفظ ایک صدیق بھی ہے صداقت سے ہی نکلا صدیق جب بہت زیادہ كوئی آدمی جب سچا ہو جائے یعنی كوئی آدمی سچ كا اور سچائی کا ایسا خوگر اور اس کا پیکر ہو جائے تو اس كو صدیق کہتے ہیں امبیا علیہ و السلام کے بعد امت میں جو بلند ترین درجہ ہے جو نبیوں كے علاوہ كسی كو مل سكتا ہے اس کو بھی مقام صدیقیت كہتے ہیں اور ہم لوگ جو نماز کے اندر دعا کرتے ہیں کہ اللّین انعام طلّم اہ دن سراۃ المستقیم سراۃ اللدين انعام اللہ ہمیں سيدھا رستے پر چلا سل فاتحہ میں کہتے ہیں اور ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام کیا اسی کن پر ظاہر بات ہے جب یہ بات ہم دعا کرتے ہیں تو پہلا سوال دل میں پیدا ہونا چاہیے کن پر انعام کیا اللہ جعر تو قرآن نے ہی دوسری جگہ پر اس کا جواب دیا کہ الاء اِکلین العم اللہ علیہم من نبی و صدیقینہ والصالحین تو وہاں یہ بتایا گیا ہے کہ انعام ہوا ہے سب سے پہلے لفظ آئے نبیوں پر علائے کے لدین عن اللہ علیہ منبیین من نبی و صدیقین دوسرے مرلے پر صدیقوں کا ذکر آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نبیوں کے بعد درجہ کس کا ہے صدیقین کا ہے آپ کے علم میں ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد نبی تو سب سے اونچے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایک جو کائنات کے افضل ترین انسان ہیں نبیوں کے بعد وہ سیدنا نہ بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے لیے بھی جو لقب دیکھیں نا سہا یہ خلفۂ اربا کے کے جو ناموں کے ساتھ جو ان کے القاب ہیں تو بکر صدیق کے لیے لفظ صدیق ہے سیدنا عمر کے لیے عمر ابن خطاب کے لیے عمر فاروق ہے اور عثمان ابن عفان کے لیے عثمان غنی ہے اور سیدنا علی کرم اللہ بچ کے لیے علی مرتضی ہے تو یہ صدیق فاروق غنی اور مرتضیٰ یہ صحابہ کرام رضو اللہ تعینٰ علیہ مجمعین میں سے ان چار جن کی فضیلت کی ترتیب خلافت کی ترتیب کے مطابق ہے تو ان میں جو سب سے افضل ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست جانشین ہیں آپ کے بعد بار خلافت جن کے کندھوں پر آیا ہے سیدنا نو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے جو لقب تجویز ہوا ہے وہ صدیق ہے جو یقیناً اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی صحابہ صدیق نہیں تھے وہ بھی صدیق تھے سارے کے سارے اب سید عمر فاروق کو ہم کہتے ہیں نا فاروق حق اور باطل میں فرق کرنے والا تو یہ تو مطلب نہیں کہ باقی لوگ فاروق نہیں تھے باقی بھی فاروق تھے یا اس غنی کو غنی کہتے ہیں غنی کا کیا مطلب ہوتا ہے سخی کے معنی میں تو کیا باقی صحابہ سخی نہیں تھے سخی دسا لیکن بعض اوصاف کسی کے ساتھ بالکل اس کے تعارف کا اور اس کے نام کا حصہ بن جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی یہ وصف اس کے اندر اس قدر آ... کمال درجے کا تھا کہ سارے اوصاف کے اوپر گویا کہ وہ غالب آ گیا تھا اور وہ ان کا عنوان بن گیا تھا ان کے لیے وہ ان کی پہچان بن گیا تھا اور وہ ان کے نام کا خاص حصہ بن گیا تھا تو سچائی کے اندر ایک تو یہ زبان کی سچائی بھی آ جاتی ہے باقی سی قسمیں بھی آگے تھوڑی سی بیان کروں گا اور امانت اور دیانت یہ بھی سچائی ہی قسمیں ہیں اور وعدہ اور عہد و پیمان میں نے جو آئے آپ کے سامنے پڑھی تھی وہ بھی اللہ جلشوں نے یہی فرمایا کہ اوف بالخوت ایمان والوں اپنے وعدے اپنے معاہدے اپنی اپنے پیمان پورے کیا کروں جب تم کسی سے کوئی بات کہہ دو کسی سے کوئی معاہدہ کر لو یا ویسے کوئی معاہدہ سے ذہن میں یہ آتا ہے شاید کسی بہت ہی بڑے لیگل کانٹریکٹ کی بات ہو رہی ہے کہ بس وہ پورے کیا کرو نہیں عہد کے اندر ہر آپ کی پوری گفتگو شامل عہد کی سب سے پختہ شکل وہ ہے جو بندہ قسم کھاتا ہے بہت پختہ کر دیتا ہے اپنے عہد کو ورنہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے جب انسان کوئی بات زبان سے نکالے تو وہ سب اس میں شامل ہے اللہ جان نے دو باتیں دو چیزیں آیتوں کے دو حصے میں آپ سے عرض کروں ایک جگہ آتا ہے وجتنیب الرجس من رج کہ بت پرستی کی نجاست سے بچو وجتنیب تنیب اجتراب کرو الرجس من العثان بت پرستی کی نجاست سے اس کے ساتھ ہی ایک لفظ اور جوڑا ہے وجتنیب قول الزور دو اکھٹے کہ بت پرستی کتنی بڑی چیز آپ کو پتہ ہے اللہ تعالی شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے ایک جگہ کہا گیا کہ بت پرستی سے بچو اس کے ساتھ ہی جوڑ کر کہا گیا وج تنیب و قول ذور اور جھوٹی بات سے بچو یعنی شرک نہ بت پرستی نہ کرو اور جھوٹ نہ بولو وہ آپ سوچیں کیا موازنہ ہے ان دونوں کے درمیان ایک طرف بت پرستی ہمیں کتنی بڑی چیز لگتی ہے کسی لیکن ساتھ جھوٹ کو جوڑا گیا جھوٹ نہ بولو اسی طرح قرآن کی قائد کہہ کہ سکے ان اللہ لا یہدی من ہوا کازب کفار کہ اللہ جل شاہ دو قسم کے لوگوں کو سیدھے رستے سیدھا رستہ نہیں دکھاتے دو قسم کے لوگوں کو ان میں سے ایک کا کہا گیا کہ کاذب جھوٹ بولنے والا کفار نا جھوٹ بولنے والا نا ناشکر نا شکر گزار جھوٹ بولنے والا ان اللہ لا یہدی ان کو اللہ جلشان و ہدایت نہیں عطا فرماتے جن میں یہ دو خصلتیں اور عادتیں ہوں گی ایک یہ کہ وہ نا ہوگا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر نہیں ادا کرتا ہوگا اور دوسرا یہ کہ وہ جھوٹا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یتبن کلہ کہ مسلمان میں ہر خصلت ہو سکتی ہے مسلمان ہر خصلت پر پیدا کیا جا سکتا ہے ہر عادت اس کے اندر ہو سکتی ہے ہر عادت سے کیا مراد ہے برائی کہ مسلمان میں ہر برائی ہو سکتی ہے اللخیانت و القوب ایک خیانت نہیں ہوگی اور ایک جھوٹ نہیں ہوگا یہ دو چیزیں مسلمان میں نہیں خیانت کا مطلب ہے کرپشن جس کو آپ لوگ کہتے ہیں کسی بھی قسم کی لوگ اموال کے اندر قوم کے خزانے کے اندر انفرادی طور پر اگر آپ کو کوئی بندہ امانت دیتا ہے تو یہ اس کے اندر نہیں ہوگی حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب مسلمان جھوٹ بولتا ہے ایک میل دور چلا جاتا ہے ایک میل دور جا کر کھڑا ہو جاتا ہے اچھا اب جھوٹ کی کچھ کچھ قسمیں ہیں اس کی طرف میں آپ کو بتا دوں پھر سچ کی طرف آتے ہیں حدیث شریف میں بڑی وضاحت کے ساتھ کہا گیا ہے کہ ہلاکت ہے اور افسوس ہے اور بربادی ہے اس بندے کے لیے کہ جو جھوٹ اس لیے بولے تاکہ لوگ ہنسیں لوگوں کو ہسانے کے لیے مزاح کے لیے جھوٹ بولے تو اس یہ کام تو پر ہمارے یہاں رواج ہے ہم مجلس کے اندر بعض اوقات ایک لوگوں کو ہسانے کے لیے جھوٹے لطیفے بناتے ہیں سناتے ہیں لوگوں کو اس کی طرف سے خاص طور پر ممانت آئی ہے کہ وہ جھوٹ اس پر نہیں بولنا یعنی اس کے لیے ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے دوسری ایک بہت مشہور روایت حدیث کے حوالے سے کہ کفا بل مرکزی بن ای حد دفاع بک الما کہ کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یعنی اس کا جھوٹا طے ہو جانے کے لیے کیا کہیں گے جیسے ایک رجسٹرڈ جھوٹا ہونے کے لیے طے شدہ جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ جو سنتا ہے آگے پہنچاتا رہتا ہے آج کل آپ کے پاس وہ سارے ذرائع آ ہیں جس سے یہ چیز زیادہ آسان ہو گئی ہے واٹس ایپ ہے اور سوشل میڈیا ہے تو بندہ جو کچھ سن رہا ہے جو کچھ دیکھ رہا ہے بغیر تحقیق کے اس کو اگر آگے پہنچا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رجسٹرڈ جھوٹا اس کے جھوٹا ہونے کے اندر کوئی کلام نہیں ہے اور گویا کہ اس کو یہ جھوٹ کی صنعت جو ہے وہ دی جا سکتی ہے کہ اس نے ہر چیز آآ آگے آآ پہنچا دی جھوٹ کی ایک اور بڑی سخت ترین قسم ہے اور وہ ہے جھوٹی گواہی اور وہ یوں سمجھیں کہ بعض جگہ یہ ایک روایت ہے میرے سامنے کہ حضرت صحابی ہیں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صبح کی نماز پڑھی اور جب وہ فارغ ہو گئے تو ایک دم کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہلت شہادت و ظور بالاشرا کے بلّا مرات ثم مقرر آفش قول الزور حنف علی اللہ غیر المشرقین نبی آپ نے فرمایا کہ جھوٹی گواہی جھوٹی گواہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر کر دی گئی فجر وفر تین دفعہ فرمایا جھوٹی گواہی ایسی ہے جیسے اللہ کے ساتھ شرک جھوٹی گواہی ایسی ہے جیسے اللہ کے ساتھ شرک یا جھوٹی, جھوٹی گواہی ایسی ہے جیسے اللہ کے ساتھ شرک تین دفعہ فرمایا اور پھر یہ آیت پڑھی کہ فج تنب و قول ذور کہ جھوٹی بات سے تم لوگ بچو تو جھوٹی گواہی آج ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے آپ کو پتہ نہیں معلوم ہوگا یا نہیں کہ ہماری عدالتوں کے اندر جھوٹے گواہ باقاعدہ مہیا ہوتے ہیں اور وہ بیٹھے ہوئے ہی ہوتے ہیں باقاعدہ یعنی اگر آپ کسی وکیل سے کہیں تو وہ آپ سے پوچھے گا کہ اگر کہیں تو جھوٹے گواہ پیدا کر دیے جائیں اس پر تو جھوٹی گواہی کا ریٹ ہوتا ہے باقاعدہ اور وہ مقدمے کے اس کے اعتبار سے ہوتا ہے مقدمے کی سنجیدگی کے اعتبار سے ہوتا ہے جتنا بڑا مقدمہ ہوگا تو جتنا سیریس کیس ہوگا جتنی زیادہ دفعات اس میں لگی ہے جتنی خطرناک دفعات لگی ہوئی ہوں گی اتنا اس کے اس کی گواہی کا ریٹ زیادہ ہوگا اور پروفیشنل جھوٹے گواہ جن کا کام ہی یہی ہے یہ وہ بیٹھے ہی اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں تو اتنی سخت چیز ہے شرک کے برابر اس کو قرار دیا گیا اسی طرح جھوٹی قسمیں کھانا ہمارے بعض اوقات رواج لوگ قسم یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بنانے کو قسم کہتے ہیں کہ آپ کسی بات پر اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات پہ گواہ ہے تو جب یہ بات بندہ کرے اور اس میں جھوٹ ہو تو یہ کتنی سخت بات ہے اس قسم کے جھوٹ سے تو ظاہر انسان کو بہت زیادہ جھوٹ کی ایک اور قسم بہتان ہے کسی پر ایسا الزام لگانا جو ثابت نہ ہو بڑی سخت چیز ہے اس پہ اس پہ ان چیزوں میں سے جن پر آپ کو پتہ ہے کہ چند چیزیں ہیں جن پر حد جاری ہوتی ہے حد اس سزا کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی تعزیر اس سزا کو کہتے ہیں جو قاضی دیتا ہے اس کو تعزیر کہتے ہیں حد اس سزا کو کہتے ہیں جو اللہ جل شاہ رُھ نے مقرر کر دی کہ ذنا کی سزا ہے. کہ اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو سنسار کیا جائے گا غیر شادی شدہ ہے تو اس کو سو کوڑے لگائے جائیں گے یا شراب پینے کی سزا ہے ایسے ہی جھوٹی ایسے ہی تہمت یا بہتان جو ہے اس کی بھی حد مقرر ہے اس کے اوپر سزا دی جاتی ہے بڑی سخت ترین بات ہے اور اس کے اوپر کسی کے اوپر لگانا سختی کے ساتھ ممنوع ہے جھوٹا وعدہ اور کرنا جھوٹا وعدہ کرنا یا وعدہ خلافی کرنا یہ بھی ظاہر بات ہے کہ جھوٹ کی اقسام میں سے اور اللہ شاہ رن میں نے آپ کے سامنے جو کہا آیت پڑھی ایک اور ہے کہ او بلاحد ان لاہد کا نا کہ لج اللہ شاہ رخ پر بات کہ اپنے وادوں کو پورا کرو کیونکہ وعدوں کی بعض پرس ہوگی پوچھا جائے گا جو جو وعدے کیے گئے اس کے بعد میں آپ کو جو چیز بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ سچائی کی کچھ قسمیں یہ کتاب ہے ہمارے حضرت ہمارے شیخ حضرت مفتی سید مختار الدین شاہ صاحب دا کی کتاب ہے یہ ایمانی صفات کے نام سے یہ جو کتاب ایمانی صفات یہ دو جلدوں کے اندر ہے اس میں یہ ساری سارے اوصاف جو ہیں ان کو جمع کیا گیا اور بہت اچھا ان کا خلاصہ نکالا گیا اس میں یہ لکھا ہے کہ صداقت کا جو خلاصہ ہے پورے باپ کا جو اس کی تفصیلات ہیں کہ پانچ قسم کی سچائیاں ہوتی ہیں یعنی سچائی کی یا صداقت کی پانچ قسمیں ہیں اور پانچوں پر ہمیں اپنے کردار کو اور اپنے عمل کو ان پانچوں کی روشنی میں دیکھنے کی ضرورت ہے ایک ہے زبان کی سچائی وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو چیز بندہ بات کہے وہ واقعتاً ایسی ہو دیکھیں غلط فہمی ہو جانا ایک الگ بات ہے آپ نے ایک بات کہی اور جس وقت آپ کہہ رہے تھے آپ آپ کا خیال یہ کہ بات صحیح یہ ایک الگ چیز ہے اس میں ہو بات بعد میں جا کر غلط ثابت ہو جائے ایک یہ ہے کہ جس وقت بندہ کہہ رہا ہے اس وقت بھی اس کو پتہ ہے کہ بات ایسی نہیں بڑی سخت بات ہے کہتے ہوئے بھی اس کو پتہ ہو کہ یہ بات ایسے نہیں ہے اور وہ کہہ رہا ہے اس بات کو تو یہ زبان کا سچا نہیں اور یہ میں آپ سے عرض کروں کہ جب انسان اپنی زبان کو سچائی کا عادی بنا لیتا ہے اور سختی کے ساتھ اپنی زبان کی نگرانی کرتا ہے کہ اس سے کوئی بات جھوٹی نہ نکلے اور اس سے کوئی بات ایسی نہ نکلے جو میں پوری نہ کروں ہم لوگ کیا کرتے ہیں سب لوگ مثر کسی کی کال آئی آپ نے اسے کہا کہ میں آپ کو دو منٹ کے بعد کال کرتا ہوں اب میں آپ سے بات نہیں کر سکتا دو منٹ بعد کال کرتا ہوں اور دو دن تک آپ نہیں کرتے اس کو ہم نہیں کرتے تو یہ تو کسی مسلمان کو اس طرح کی کے رویوں کی اجازت نہیں اگر آپ نے اسے کہا ہے دو منٹ نہ کہے اگر آپ نے دو منٹ کہا ہے نا تو دو منٹ کا مطلب پھر دو منٹ ہی ہونا چاہیے اگر آپ نے پانچ منٹ کہا ہے تو پانچ منٹ کا مطلب پانچ منٹ ہی ہونا چاہیے کیونکہ آپ کی زبان سے ایک لفظ نکلا ہے اور اس کی اپنی ایک آپ کے قول کی ایک حرمت ہے ایک تقدس ہے اس کا اگر وہ ہم نے پامال کر دیا تو ہماری زبان بے قیمت ہو جاتی ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کے کپڑے پھٹے پرانے ہوں گے بال ان کے بکھرے ہوئے ہوں گے پرا ہوں گے غبار آلود ہوں گے یعنی ان کے اوپر غبار پڑا ہوا ہے ان کے اوپر دھول پڑی ہوئی ہے کسی کے دروازے کے آگے بیٹھ جائے سستانے کے لیے تو لوگ اس کو اپنے دروازے سے ہٹا دیں گے آپ کے گیٹ پر آ کے بیٹھ جائیں آپ آ رہے ہیں تو آپ اسے کہیں گے بھائی یہاں سے ہٹو یعنی اس بیچارے کا ظاہری حلیہ ایسا ہوگا لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ پر قسم کھا لیں اللہ پر قسم کھانے کا مطلب کیا ہے کہ اگر وہ قسمیہ کہہ کہتے کام ایسے ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا فرماتے مثلاً اس نے کہا کہ خدا کی قسم آج بارش ہوگی تو اللہ بارش برسا دے گی اس کی بات کو اس کی بات کی لاج رکھنے کے لیے یہ کس کن لوگوں کو یہ اللہ تعالیٰ مقام دیتے ہیں ان لوگوں کو جن کے زبان کے بول وزنی ہوتے انہوں نے اپنے زبان کے بول بےآبرو نہیں کیے ہوتے ان کو بے قیمت نہیں کیا ہوتا جھوٹ بول بول کے وعدہ خلافیاں کر کر کے بہتان لگا لگا کر غیبتیں کر کر کے اور بد کر کر کے مسلمان کے ساتھ گالی گلوچ کر کر کے حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ مسلمان کے کو گالی دینا یہ فسق ہے اور اس سے جھگڑا کرنا اور اس کو یعنی مار مارنے کی حد تک جانا یہ تو کفر کے قریب ہے تو مسلمان کو کے ساتھ جھگڑا کرنا گالیاں دینا یہ سب زبان کے ذریعے سے ساری کی ساری چیزیں ہوتی ہیں اور یہ سب اس صداقت کے اس کے اندر تو پہلی چیز زبان کی سچائی اور زبان کی سچائی کا فائدہ یہ ہوتا ہے انسان کو کہ اس کے بول قیمتی ہوتے چلے جاتے ہیں یعنی میں آپ کو ایک بات بتاؤں ہم جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں نا, اگر ہمارے پاس ایک ترازو ایسا ہوتا جو ان چیزوں کو تولتا ہے تو ہم میں سے ہر بندہ جو بات کر رہا ہے میں ایک بات کر رہا ہوں آپ سن رہے ہیں ابھی آپ لوگوں سے بھی کہا جائے کوئی بات کریں تو اس ہماری باتوں کو اٹھا کر اس ترازو پہ رکھا جائے تو ہم میں سے ہر ایک کی بات کا وزن ایک ہی بات بھی ہو دوسرے سے مختلف ایک بات ہم سارے کریں ہم سب ایک ہی بات کریں تو بھی اس کا وزن مختلف ہے کیونکہ اس کا تعلق ہماری زبان کی, کی کے بولوں کی عادت کے ساتھ ہے کہ جو سچے لوگ ہیں ان کی بات وزنی ہوتی ہے چاہے وہی بات ایک جھوٹا آدمی جب کرتا ہے تو وہ بات ہلکی ہو جاتی ہے اس کی زبان سے نکل کر اس کا وزن ختم ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے قول کے وزن کو ختم کر چکا ہے جھوٹ بول بول کے وعدہ خلافی کر کر تو پہلی چیز زبان کی سچائی ہے دوسری عمل اور کردار کی سچائیے انسان کا عمل بھی جس عمل کو وہ کر رہا ہے وہ سچا ہے یا نہیں ہے ظاہر بات ہے جو عمل ریاکاری کے ساتھ کیے جا رہے ہوتے ہیں عمل تو وہ ہوتا ہے اور نیک عمل بھی ہوتا ہے دیکھیں کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے نماز پڑھنا برا کام ہو سکتا ہے بھلا لیکن اگر ریاکاری سے پڑھ رہا ہے تو عمل ہے اور بظاہر نماز کا ہے لیکن جھوٹا عمل ہے عمل جھوٹا ہے کسی کی مدد کرنا کسی کو پیسے دینا یہ برا کام ہو سکتا ہے کبھی دنیا کے اندر غریب کی لیکن اگر یہ ریا ہے تو یہ عمل سچا عمل اچھا ہے لیکن سچا نہیں ہے کسی کو پیسے دینا کسی کی مدد کرنا اچھا عمل ہے لیکن سچا نہیں ہے اگر اس میں اس کا نیت اور جذبہ ٹھیک یا اس کو ریاکاری تو نہیں ہے لیکن بعد میں جتلاتا ہے میں نے آپ کے ساتھ فلانی نیکی کی میں نے آپ کے ساتھ فلانی نیکی کی وہ دن یاد نہیں جب میں نے میں نے آپ کے ساتھ یہ کیا تھا. یہ نیکی کی تھی تو جتلا دیتا ہے. جتلانے کے بعد بھی عمل ختم ہو جاتا ہے تو عمل کا سچا ہونا حکیم الامت حض مولانا اشرف علی طانوی صاحب نے لکھا ہے کہ ایک نواب صاحب تھے ان کے یہاں مہمان آیا تو کہنے لگے اپنے خادم سے کہنے لگے کہ بھائی انہوں نے نماز پڑھنی تھی وہ والا مسلّہ لے آؤ ان صاحب کے لیے جو ہم چوتھے حج سے واپسی پر لے کر آئے تھے جو ہم چوتھے حج سے واپسی پر جو مسلح لے کر آئے تھے تو وہ لے آؤ تاکہ وہ ان کو نماز پڑھا تو فرمایا کہ ایک جملے کے اندر اپنے چاروں حج چاروں حجوں سے فارغ ہو گئے یعنی یہ جو حوالہ دیا چوتھے حج سے واپسی پر اس کا مقصد کیا تھا کہ پتہ چلے میں نے چار حج کیے ہیں تو فرمایا ایک جملے میں چاروں حج گئے حالانکہ اس زمانے کا حج جو ہے ایستا نہیں ہوتا تھا وہ لوگ پیدل کرتے تھے چھ چھ مہینے میں جا کر حج ہوتا تھا بحری جہاز پر کرتے تھے یا پیدل کرتے تھے بڑے مشقت والے حج ہوا کرتے تھے تو عمل اور کردار کی سچائی ہے تیسری چیز ہے نیت کی سچائی ہے. کہ جب آپ جس چیز کی نیت کریں ابھی کام نہیں کیا نیت کی ہے اسی لحدیشری میں آتا ہے کہ نیت المومن خیر من عمل ہی کہ بسا اوقات مومن کی نیت اس کے کام سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں آپ کام کریں گے عمل کریں گے اس میں تو مختلف چیزوں کا امکان ہو جاتا ہے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے کام جیسے ہونا چاہیے ویسے نہیں ہو پاتا لیکن نیت ایسی چیز ہے کہ اگر آپ اچھی اور پکی اور سچی اور اعلیٰ اور اونچی قسم کی نیت کر لیں گے تو اس کا پورا تو نیت تو ارادے کو کہتے ہیں عمل تو ہے نہیں کہ اس میں کمی کو تاہی رہ جائے تو نیت تو ارادہ ہے تو اس نیت سے انسان کو بعض اوقات مقبول عمل کا ثواب مل جاتا ہے یعنی آپ نے نیت کی اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنانے کی نیت کی تو آپ کو اس نیت کے اوپر ایک مقبول حافظ بیٹے کا ثواب ملے گا حالانکہ جب آپ عمل کریں گے اس کو بنائیں گے ہو سکتا ہے وہ کچا حافظ بنے ہو سکتا ہے وہ با عمل حافظ نہ بنے یعنی عمل میں تو خرابیاں ہو سکتی ہیں نیت کے اندر پورا کا پورا ثواب ملتا ہے تو نیت کی سچائی ہے چوتھی ہے عزم کی اور ایفائے عزم عزم کو پورا کرنے کی سچائی یعنی کہ آدمی جب کسی فیدہ اعظم تھا اللہ۔ کہ جب آدمی کسی چیز کا عزم کر لے اب وہ اس سے پیچھے نہ ہٹے آپ کو پتہ ہے کہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے میدان جہاد سے فرار ہونا قرآن نے سختی کے ساتھ اس کی مذمت کی ہے اور کبیرہ بڑے گناہوں میں سے کیا کہ انسان جہاد کے میدان سے بھاگ جائے تو وہ کیوں ہے کیونکہ یہ عزم کر کے پکا ارادہ کر کے اپنی جان اللہ کے رستے میں قربان کرنے کی نیت سے میدان کے اندر آیا اللہ ج شاہوں کو انتہائی غیرت آتی ہے اس بات کے اوپر اور انتہائی اللہ تعالیٰ اس پہ ناراض ہوتے ہیں کہ ابھی اپنے عظم کو توڑے موت کو سامنے دیکھ کر میدان جہاد کوئی اتنی آسان جگہ تو ہوتی نہیں ہے کیونکہ وہاں تو ظاہر بات ہے کہ جانے جا رہی ہوتی انسان موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوتا ہے اس وقت بھی اس کو کہا یہ گیا ہے کہ تم اپنی اپنے عظم کو توڑو نہیں اعظم اگر تم نے یہ عزم تمہارا جان قربان کر دینے کا عزم تمہیں میدان جہاد میں لے آیا ہے اللہ کے دشمنوں کے سامنے لا کر اس نے تمہیں کھڑا کر دیا ہے اس عظم نے اب اس عظم کے اندر کسی قسم کا بھی کوئی رکھنا نہ آئے اس میں کسی قسم کی بھی کمزوری نہ آئے تو یہ بھی سچائی کے ساتھ اس کا تعلق ہے اور میدان جہاد سے اسی نے عرض کیا کہ فرار ہونا جو ہے وہ کیا ہے وہ کبھی نہ گناہ ہو میں سے اور پانچویں ہے طلب کی سچائی کہ انسان کے اندر جو کسی چیز کے لیے جو طلب ہوتی ہے اور اس کے اندر مثلاً اب آپ تشریف لائے ہوئے علم حاصل کرنے کے لیے رمضان کے اس مہینے کے اندر اس یہ طلب آپ کی ہے جو آپ کو دیکھیں لا رہی ہے یا پابندی کے ساتھ جو درمیان میں مسنگ ہو جاتی ہے کوئی بندہ تین دن آیا چار دن آیا پھر نہیں آیا یہ طلب کی سچائی کی کمی ہوتی کہ طلب تو ہے لیکن اب طلب کا مقابلہ کس سے ہو گیا نیند کے ساتھ ہو گیا تو نیند جیت گئی طلب کا مقابلہ سستی کے ساتھ ہوا سستی جیت گئی طلب کا مقابلہ آرام طلبی کے ساتھ ہو گیا تو آرام طلبی جیت گئی تو یہ تو نہ بات ہوئی آپ کی طلب کا مقابلہ ہوگا چیزوں کے ساتھ آپ کی طلب کا مقابلہ ہوگا نفس کے ساتھ طلب کا مقابلہ ہوگا نیند کے ساتھ طلب کا مقابلہ ہوگا راحت اور آرام کے ساتھ تو فیصلہ ہو جائے گا اگر آپ کی طلب جیت گئی تو اس کا مطلب ہے آپ کی طلب سچی اگر آپ کی طلب ہار گئی اور آرام جیت گیا اور نیند جیت گئی اور سستی جیت گئی اور نفس جیت گیا اور شیطان جیت گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ طلب کی سچائی میں کمی یہ تمہیں نہیں کہتا کہ سچی نہیں ہے لیکن سچائی میں کمی سچائی کے بھی درجات ہوتے ہیں نا. سو فیصد سچا نوے فیصد سچائی پچانوے فیصد سچائی جو پار دن میں ایک دن ڈنڈی مارے تو نوے فیصد سچائی ہوگی جو اسے زیادہ مار لے تو اسی فیصد ستر ساٹھ پچاس نیچے چلتے چلے جائیں گے یہ ساری چیزیں یعنی یہ پانچوں چیزیں جب مل جائیں گی کہ آپ کی طلب بھی سچی آپ کا عزم بھی سچا آپ کی نیت بھی سچی آپ کا عمل اور کردار بھی سچا اور آپ کی زبان بھی سچی تب جا کر اس سے صداقت وجود کے اندر آتی پھر کہا جائے گا کہ آپ صادق ہیں آپ سچیں یا ہم سچیں تو سچائی اتنی چھوٹی اور اتنی معمولی چیز نہیں ہے اور یہ یقین کریں کہ یہ نیکیوں کی اور خیروں کی اور کریکٹر کی اور کردار کی یہ کنجی ہے کوئی انسان جھوٹ بول کر جتنا اللہ جلشانوں کی نگاہوں سے گرتا ہے اتنا وہ کسی گناہ سے نہیں گرتا شرک وغیرہ کے علاوہ شرک تو آپ کو پتہ ہی ہے مسلمانوں کے گناہوں کی بات ہے دیکھے میں آپ کو بتاؤں بعض گناہوں کو ہم بہت بڑا سمجھتے ہیں لیکن وہ ایک وقتی جذبے کی, کی وہ کسی کمزور لمحے کی گرفت میں آ جانے کی وجہ ہوتی انسان پر نفسانیت طاری ہو جاتی ہے بسا اوقات اور وہ باوجود کچھ کاموں کو برا سمجھنے کے وہ اسے مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کو بہت بڑا مثلا بدکاری ہے برا سمجھتا ہے انسان اس کو لیکن بہت دفعہ لوگوں سے ہو جاتی ہے انسانوں سے اس سے یہ جو جھوٹ ہے حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں شریعت کا مزاج اور ذوق تو یہ اس سے بھی زیادہ برا گناہ ہے اس لیے کہ یہ کسی وقتی جذبے کا یہ کسی نفسانیت کا تقاضا نہیں ہوتا یہ خاص قسم کی مزاج کی شیطانیت کا تقاضہ ہوتا ہے مزاج میں انسان کے یہ چیز آ جاتی نہیں دیکھیں یہ کوئی نفس جھوٹ بولنے پر تھوڑی اس طرح مسترک کر دیتا ہے بندے کو جیسے الایاز بلّہ جیسے بدکاری پر یا زنا پر انسان کو مجبور کر دیتا ہے وہ انسان میں خاص قسم کا جذبہ پیدا ہوتا ہے جو اس کو برائی کی طرف لے دیتا ہے جھوٹ ایسی چیز نہیں ہے جھوٹ ایک باقاعدہ طبیعت کی شیطانت ہے کہ جو انسان اچھا خاصا سمجھتے ہوئے جانتے بوجھتے ہوئے بغیر کسی اضطرار اور کسی کیفیت کا شکار ہوئے بغیر بولتا ہے یعنی یوں سمجھے کہ پوری پلاننگ سے بولتا ہے جانتے بوجھتے سمجھتے ہوئے بولتا ہے اس لیے اس کی بڑی سخت قسم کی مذمت آئی ہے اور ہمیں آج ہمارے یعنی بدقسمتی سے ہمارے اسلامی معاشروں کے اندر اس کی کوئی شناعت جس کو کہتے ہیں نا اس کی قباہت ہی باقی نہیں رہی ہے ایسے ایک روزمرہ روٹین کی چیز بن گئی ہے جو مرضی جھوٹ ہو گیا یا اس کی بعض جھوٹ کی بہنیں ہیں جیسے مبالغہ ہے بات کو ایگزجریٹ کرنا جتنی بات ہے اس کو دس سے ضرب دے کر بیان کرنا تو یہ اور اسی طرح جو ہے وہ آہ آہ ہو کوئی حقیقت کچھ اور ظاہر کچھ اور کرنا ظاہر و باطن کے اندر فرق ہونا یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ جھوٹ کے ہی قبیلے کے افراد ہیں سارے کے سارے اور یہ سمجھیں کہ اخلاقی برائیوں کا آگے جتنی بھی چیزیں آتی ہیں برے کاموں کے جتنے بھی نام ہیں جتنے اخلاقی رضائل جس کو کہتے ہیں اخلاق رزیلہ جس کو کہتے ہیں یہ سمجھیں کہ ان سب کی بنیاد اور جڑ جو ہے وہ جھوٹ اور اللہ جل شانحوں نے اصلاح کا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا جو رستہ بتایا ہے وہ کیا بتایا کہ اگر آپ نے آپ کو ٹھیک کرنا چاہتے تو یا لذیذہ امن التق اللہ وکن ماسادین کہ لوگوں اللہ سے ڈرو اور اگر تم تقوا پیدا کرنا چاہتے ہو اگر تم ٹھیک ہونا چاہتے ہو اگر تم اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہو اگر تم ایک صحیح انسان بننا چاہتے ہو تو کنو ما سودقین سچوں کے ساتھ ہو جاؤ یعنی سچوں کے پاس اٹھو بیٹھو تاکہ سچ کی عادت پڑے سچ کا مزاج بنے اور سچ انسان کی فطرت ثانیہ بن جائے بہت سارے لوگ آپ یقین کریں کہ اپنی زندگی کے اس تجربات کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچیں کہ کبھی بھی لوگوں کے ظاہر پر قیاس نہیں کرنا چاہیے ظاہر کو دیکھ کر کوئی تاثر نہیں قائم کرنا چاہیے جب تک آپ کا ان سے معاملہ پڑے اور معاملے کے اندر اگر آپ کسی کو سچا پا لیں آپ محسوس کر لیں بندہ سچا ہے تو اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کے اوپر جسے کہنا چاہیے نا کہ سو اور چیزیں اس کے اوپر قربان ہو سکتی ہیں اور ایک بڑا بظاہر جب صاحب جبا اور دستار ہو اور ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر اوپر سے نیچے تک آپ دیکھیں تو پشتوں کا محاورہ ہے کہ اگر اس کو دیکھے تو ہندو مسلمان ہو جائے پشتوں کے اندر جو کسی بندے کا ظاہری حلیہ بہت برابر ہو نا مطلب بہت سب کو سیٹ ہو تو کہتے ہیں کہ اس کی تو ایسی شکل ہے کہ ہندو مسلمان ہوتا ہے اس کو دیکھ کر تو وہ ہندو مسلمان ہو رہا ہو دیکھنے سے لیکن انسان سچا نہ ہو امین نہ ہو تو کیا فائدہ اس سے کیا کسی کو فائدہ پہنچے گا اور کیا اس نے سیکھا دین اس کا کیا دین ہے اس کا اگر انسان کے اندر یہ چیزیں موجود نہ اور یقین کریں کہ یہ ایسی عجیب چیزیں ہیں کہ ہم نے تو جو ہمارا تجربہ ہوا ہے کہ اس میں بظاہر دیندار سمجھے جانے والے لوگ جن کو لوگ ان کو دیکھ کر دینداری کا تاثر لیتے ہیں ان چیزوں کے اندر عجیب عجیب چیزیں سامنے آتی جب لوگوں کا معاملہ پڑتا ہے تو لوگوں کو پتہ چلتا کہ اچھا ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ صحابین معاملہ اور اس میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی شکل و شباہت سے کوئی بہت بڑی دینداری نہیں ٹپکتی لیکن سچائی کے اندر اور ان چیزوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنے اللہ تعالی نے ان کو یا تو کوئی ایسی صحبت نصیب ہوئی ہوتی ہے یا کوئی ان کی اچھی تربیت ہوئی ہوتی ہے یا ایک ویسے ایک بندے کے اندر ضبط نفس ہوتا ہے کہ ان چیزوں میں اللہ تعالی نے ان کو زیادہ نوازا ہوتا ہے اور زیادہ ان کے اندر ایک اس کی اس کا تعلق انسان کے باطن کے ساتھ بھی ہے باطن کے اثرات ظاہر کے اوپر بے شک پڑتے ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے لیکن یہ وہ اصل اوصاف صاف ہے جس پر اپنے کردار کی بنیاد رکھنی چاہیے اور اپنی نگرانی کرنی چاہیے اچھا اگر کسی کو دو تین چیزیں ہیں اس کا علاج کیا ہو ہر انسان غور کرے اپنے اوپر کہیں مجھے جھوٹ کی عادت تو نہیں ہے کہیں مجھے مبالغے کی عادت تو نہیں ہے تو اگر ہے ایسا تو ایک تو علاج اس کا یہ ہے کہ سچوں کے ساتھ رہے جو قرآن نے بتایا کون و ما کچھ وقت سچوں کے ساتھ گزارے اللہ والوں کے ساتھ گزارے نیک لوگوں کے ساتھ گزارے سچ بولنے والوں ان کے ساتھ سچائی کی عادت ہوگی اور دوسرا یہ ہے کہ جھوٹ پر اپنے آپ کو جرمانہ کرے جب کبھی زبان سے جھوٹ نکل جائے جب کبھی مبالغہ ہو جائے اور بندہ سمجھ جائے کہ میں نے غلط بات کہہ دی جو مجھے نہیں کہنی چاہیے تھی تو پھر اس پر اپنے اوپر کوئی اچھا خاصا جرمانہ رکھے ایسا جرمانہ رکھے جو اس کے نفس کو شاخ ہو اس کے نفس پر بوجھ پڑے جس کا یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ چلو ٹھیک ہے جی ایک روپے جرمانہ ہو گیا اور سو جھوٹ بولیں گے تو سو روپے ہو جائیں گے تو پھر سارا ایک مہینہ جھوٹ بولتے ہیں آخر میں سو روپے نکال کے صدقہ کر دیں ایسا نہیں ایسا جرمانہ رکھیں کہ وہ واقعی اس کو نکالتے ہوئے نفس کو ٹھیک ٹھاک تکلیف پہنچے اور وہ سمجھے کہ یہ سزا ہے میرے لیے اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ نوافل جو چیز مشکل ہو بعض لوگوں کے لیے پیسہ دینا مشکل نہیں ہوتا ان کو چاہیے کہ نفلوں کا جرمانہ رکھے اور بعض لوگوں کے لیے نفل پڑھنا مشکل نہیں ہوتا تو ان کو چاہیے کہ پیسوں کا جرمانہ رکھیں تو جس کو جس چیز جس کے لیے جو چیز آسان ہے دوسری چیز جو نفل پڑھ سکتا ہے وہ کہے میں تو سو نفل پڑھ سکتا ہوں لیکن سو روپے دینا بڑا مشکل ہے سو نفل مجھ سے پڑھوا لیں آپ بے شک ایسے لوگ ہوتے ہیں نا محسن کہ کہیں گے کہ جی سو نفل مجھ سے پڑھوا لیں لیکن سو روپے نہ دلوائیں مجھ سے تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ کیا کریں پیسوں کا جرمانہ رکھیں اور بعض لوگ کہیں گے مجھے ہزاروں روپے لے لو لیکن مجھے نفل نہ پڑھواؤ یہ مجھ سے نہیں کھڑا ہوا جاتا ان کو چاہیے کہ اپنے اوپر نفل کا جرمانہ رکھیں کہ اگر مجھ سے جھوٹ میں مجھ سے سرزد ہو گیا میری زبان سے نکل گیا تو میں اتنا جو یہ تو چند دفعہ آپ کریں آپ کی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ عادت آہستہ آہستہ چھوٹ جائے گی ان دونوں چیزوں کا بیک بیکوک اہتمام کیا جائے ایک صلحہ کی نیک لوگوں کی صادقین کی سچوں کی صحبت ہو اور دوسرا یہ ہے کہ اگر پھر بھی جھوٹ کا ارتکاب ہوتا ہے اگر پھر بھی جھوٹ کی طرف انسان جاتا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی تعدیبی کارروائی اپنے ساتھ کرنی چاہیے اللہ جشانو ہم سب کو سچ بولنے کی اور سچا بننے کی توفیق عطا فرمائے باخردہ عوام الحمدللہ رب العر جھوٹ جو ہے وہ جان بچانے کے لیے جائز ہے اور جھوٹ جو ہے وہ اگر کسی کو اپنی جان کا خطرہ ہو تو جھوٹ بول کر اپنی جان بچا سکتا ہے اور جھوٹ مسلمانوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جائز ہے کہ اگر دو بندے لڑ پڑے ہیں تو آپ ان کے درمیان کہتے ہیں ایک کو کہتے ہیں کہ تمہارے بارے میں تو بہت اچھی باتیں کر رہا تھا اس کا تو تمہارے اس بارے میں بہت اچھے خیالات ہیں حالانکہ ایسے نہیں ہیں لیکن دوسرے کو آپ کہتے ہیں بھائی وہ تو آپ کے بارے میں ان کے بڑے اچھے خیالات ہیں تو یہ آپ نے درمیان میں خلاف واقعہ بات کی ہے لیکن یہ اس لیے ہے کہ ان کے درمیان صلاح ہو جائے ان کے درمیان جو ہے وہ آپس میں تو اس خیال سے اس کے لیے بھی جو بزرگ کہتے ہیں جو چیز کرنی چاہیے ایک چیز ہوتی ہے اس کو توریہ کہتے ہیں طوریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے الفاظ پھر بھی جھوٹے نہیں ہوتے خلاف واقعہ نہیں ہوتے اسی ترتیب ہوتی میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں قاسم العلوم و الخیرات مولا محمد قاسم نانوتی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ حضرات انگریزوں کے خلاف جہاد کر رہے تھے چونکہ تو ان کے ان کے اوپر چھاپا پڑا پولیس کا یا فوج کا جو بھی اس زمانے میں انگریزوں کی جو فورس تھی تو یہ ان کو پہچانتے نہیں تھے ظاہر بات ہے اس زمانے میں تصویریں وغیرہ تو ہوتی نہیں تھی کہ تصویر دیکھ کر وہ اندازہ لگا لیں نام پتا تھا ان کا کہ مولوی قاسم صاحب تو آئے اور ان سے ایک دم گھر کے اندر داخل ہو گئے یہ گھر کے اندر تھے تو یہ تو سمجھ گیا کہ میرے پیچھے آئے ہیں تو ایک دم ان سے آتے ان سے پوچھا کہ مولوی قاسم صاحب تو یہ جہاں پر کھڑے ہوئے تھے وہاں سے دو قدم پیچھے ہٹ گئے اور پھر جہاں پہلے کھڑے تھے اس جگہ کی طرف اشارہ کر کے لیا کہ ابھی یہاں پر تھے جو کہا کہ ابھی یہاں پر تھے تو انہوں نے کہا کہ اچھا اگر ابھی یہاں تھے تو ابھی قریب کہیں ہوں گے تو ایک دم وہ باہر نکلے اور اور یہ وہاں سے غائب ہو گئے تو جھوٹ یہ بھی نہیں تھا کیونکہ ابھی دو منٹ پہلے تو ایک دس سیکنڈ پہلے وہیں پر تھے تو کہا کہ ابھی یہاں پر تھے اور وہ اور لیکن تاثر دوسرے کو کیا کیا کہ ابھی یہاں پر تھے تو اس کا یہ ان کو پتہ چلا کہ جو کہہ رہا ہے یہ خود ہی وہی تو اس کو دیکھیں ایک انسان کو انگریز جس زمانے کے اندر جی جنگ آزادی کے ہیرو تھے یہ لوگ جنگ آزادی کے مجاہدین تھے اور ان کی جانوں کو انگریزوں سے خطرہ تھا اپنی جان کے خطرے کے وقت میں بھی انہوں نے خلاف واقعہ بات نہیں کی یہ نہیں کہا وہ یہاں نہیں ہے یہ کہہ دیتے نا جا جائز تو یہ بھی تھا اگر کہہ دیتے کہ یہاں نہیں ہے تو جائز تھا کیونکہ جان بچانے کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے لیکن یہ بھی انہوں نے کہنا پسند نہیں کیا انہوں نے ایک فوراً اللہ ان کے ذہن کے اندر ایک ایسی بات ڈالی کہ حقی علومت دیکھیں میں ایک چیز آپ کو بتاؤں اہل علم, علم علماء اپنے آپ کو عالم نہیں کہتے ٹھیک ہے نا تو کسی عالم کو آپ نہیں سنیں گے وہ کہے میں عالم دین ہوں یہ کبھی نہیں کہے گا کوئی عالم اپنے آپ کو عالم نہ کہتے ہیں نہ سمجھتے ہیں کیونکہ علم اتنی اونچی چیز ہے اور اس کے اتنے درجات ہیں کہ اس کے اندر جو بندہ اوپر سے اوپر بھی ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں طالب علم ہوں ابھی تو میں بالکل اس کی الف بے کے تک پہنچا ہاں کہ ہوتا بہت بڑا عالم ہے ایک مقدمے میں انگریزوں کی کا زمانہ تھا تو مقدمہ کوئی مسلمانوں کے عائلی قوانین وغیرہ سے متعلق تھا تو انگریز جج نے کہا کہ کسی مسلمان عالم کو لے کر آؤ کہ ہم پوچھیں کہ مسلمانوں کی شریعت میں یہ مسئلہ کیسے مقدمے میں یہ طے ہوتا تھا وہ ہوتا نا عدالت کی سپورٹ کے لیے جو لوگ بلائے جاتے ہیں جس طرح آج کل سود کا کیس چل رہا ہے فیڈرل شریعت کورٹ کے اندر انہوں نے عدالت کو معاونت کرنے کے لیے علماء کو بلایا تو انگریز جج نے کہا کسی کہ عالم کو لے کر آؤ تو آپ کو پتا ہے کہ عدالت میں جب بندہ جاتا ہے تو پھر اس سے حلف لے کر ایک بات پوچھی جاتی ہے کہ آپ عالم ہیں یا نہیں ہیں کوئی بندہ بھی اٹھ کر تو نہیں آ گیا تو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں طے ہوا کہ وہ جائیں گے تو حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خیال آیا کہ وہ جج تو مجھ سے پوچھے گا کہ آپ عالم ہیں یا نہیں ہیں تو میں اگر کہوں کہ ہاں میں عالم ہوں تو یہ تو ہمارا طریقہ بزرگوں کا نہیں ہے ہم اپنے آپ کو عالم تو نہیں کہتے اگر کہ میں کہوں کہ میں عالم نہیں ہوں تو جج یہ گا پھر آئی کیوں وہ انگریز جج ہے سو کیا آپ یہ توازوں سے کہہ رہے ہیں میں نہیں ہوں تو کہ جو عالم نہیں ہوں تو بھائی رستہ پکڑو میں تو عالم چاہیے یہاں پر تو کہا میں کیا کروں کہتے جب میں وہاں جا کر کھڑا ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے بات سجھائی جج نے مجھ سے پوچھا کہ ہاں بھائی آپ عالمِ دین ہیں میں نے کہا کہ مسلمان مجھے ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں میں نے کہا کہ ہاں میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں یا میں ہوں کہا مسلمان مجھے ایسے ہی سمجھتے تو وہ اس نے کہا ٹھیک ہے کہتے کہ گیا کہ اس بات سے بھی اللہ نے حفاظت کی کہ اپنے آپ کو عالم نہیں کہا جو کہ بہت بڑی بات ہے کہتے ہوئے انسان کو واقعی اس کی عالم کوئی معمولی چیز تو نہیں ہوتا کہ اپنے آپ کو بندہ اتنا بڑا دعویٰ ہے یہ بہت بڑا اور وہ انگریز کی جو کی جو ریکوائرمنٹ تھی جج کی کہ وہ تو اس کو تو عالم چاہیے تھا جس سے اس بات ہے وہ بھی تو اس لیے کوئی ایسی سیچویشن کے اندر جہاں پر بعض صورتوں کے اندر جھوٹ کی اجازت رخصت ہو سکتی ہے اہل تقوع وہاں پر بھی ایسی تعبیر اختیار کرتے ہیں کہ وہ جھوٹ نہیں ہوتا اور وہ یعنی ایک بات کو ایسے طریقے کے ساتھ ٹویسٹ کیا جاتا ہے کہ بات کا مطلب کچھ اور سمجھا جا رہا ہوتا ہے لیکن وہ خلاف واقعہ نہیں ہوتی اس کو توریہ کہتے ہیں اور کوئی بات تو نہیں جی بہت ساری درست بہت اچھا سوال کیا آپ نے یہ پوچھ لے کہ اعظم اپنی باتوں پر بعض اوقات انسان پورا تو نہیں اتر پاتا دیکھیں جس وقت انسان نیت کر رہا ہو تو ایک تو وہ کہ اس کے اندر پکی اور پختہ نیت ہو اس پر کوئی ایسا عذر پیش آ جائے کہ جس کے اندر اس پر عمل کرنا مشکل ہو جائے عذر ایسا تب تو ظاہر بات ہے کہ انسان کو اس کے اندر اللہ تعالی جس کو اس کو کہتے ہیں کہ کسی کوئی شرعی جسے کو کہنا چاہیے کہ عذر پیش آ جائے لیکن اگر سستی کاہلی یا کاموں کو پورا نہ کرنے کی عادت تو یہ تو ظاہر بات ہے کہ عظم کی سچائی کے خلاف ہے اور کوئی عذر شرعی پیش آ جانا یہ ایسے جیسے کہ آپ نے پکا پختہ عظم کیا ہوا کہ آپ رمضان کے سارے روزے رکھیں گے یہ عزم تو آپ کا پکا ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کسی کو کوئی ایسی بیماری پیش آ گئی کسی کو اسے نہیں رکھ سکتا وہ بیماری ایسی آ گئی تو یہ ظاہر بات ہے کہ ایک انفورسین چیز ہے وہ لیکن اس میں اللہ تعالی نے اس کو رخصت دی ہوئی ایسے ہی باقی کاموں کے اندر بھی ایسے عذر کا پیش آ جانا جس کی وجہ سے اس کام کو کرنا بوجو ممکن نہ رہے یا مشکل اتنا ہو جائے کہ وہ واقعتاً کہ اس کے لیے وہ ازر ہو حقیقی عذر ہو وہ تو عظم کی سچائی کے خلاف نہیں ہے ازم کی سچائی کے خلاف کیا چیز ہے؟ نفسانیت سستی کاہلی ٹال مٹول کی عادت اور چیزوں کو مکمل نہ کرنے کی اور اپنے انجام تک نہ پہنچانے کی جو انسان کی سرشت ہے یہ چیزیں عظم کی سچائی کے خلاف ہیں اس کی یا عزم کی سچائی سے مراد ہے کہ اس بات کی پریکٹس کی جائے اس بات کی مشق کی جائے کہ جب کوئی عزم کیا جائے تو اپنے اوپر جبر کر کے اپنے آپ کو پابند کر کے اس کو پورا کیا جائے جب دیکھیں آپ لوگوں کا آج ماشاء اللہ پانچواں دن چوتھا دن پانچواں دن پانچواں دن ہے پانچوا پانچ دنوں میں یہاں آنے میں آپ کو اپنے ساتھ جنگ کرنی پڑتی ہے یا نہیں کرنی پڑتی بیٹھنے میں فجر کے پاس تو اگر یہ جنگ آپ چھوڑ دیں آپ بھی کتنے دور سے آتے ہیں کہاں سے آتے ہیں وہ کاسم مارکیٹ پنڈی کا دوسرا کون تو فجر پڑھ کر کاسم مارکیٹ سے یہاں تک پہنچنا یہ روز اپنے ساتھ ایک جنگ ہے تو اس جنگ کو اگر آپ ذرا سا بھی اپنے اپنے آپ کو آپ سوچیں گے تو لائف ٹرانسمٹ ہو رہا ہے چلو جی گھر بیٹھ کے اپنے بستر کے اندر بیٹھ کے اپنے موبائل کے اوپر فیس بک کے اوپر دیکھ لیا کروں گا تو یہ کتنے سارے لوگ اس وجہ سے رہ گئے آنے سے کیونکہ انہوں کو پتا چلے اچھا لائف ٹرانسمٹ ہو رہا ہے چلو پھر تو بستر کے اندر سنیں گے تو بستر کے اندر بیٹھ کر اس کو سننے کے اندر اور یہ مجاہدہ کر کے یہاں پر آ کر یہاں سننے کے اندر زمین اور آسمان کا فرق ہے سننا تو مقصود ہی نہیں ہے عمل مقصود ہے اور عمل کے اندر اللہ تعالیٰ مجاہدے کو دیکھتے ہیں کہ اس بات کو سننے کے لیے یا اس بات کو لینے کے لیے اس نے کتنی مشقت کی تو جتنی مشقت زیادہ ہے جتنی اپنے آپ سے جنگ زیادہ ہے تو اتنا اس پر عمل کرنے کے امکانات زیادہ ہیں اس کو توفیق زیادہ ہوگی اس کو عمل کرنے کی توفیق ہوگی اور اگر وہ کہے کہ یوں تو اگر آپ دیکھیں کہ تو یوٹیوب کے اوپر کروڑوں بیانات پڑے ہوئے بندہ سنتا رہے وہاں پر اگر اس کو سننے سے اس کی زندگی پلٹ سکتی ہے تو اور اس کو اس سے بڑی آسانی کیا ہو سکتی ہے لیکن اس کے لیے تو عظم کی سچائی میں ان چیزوں کا عمل دخا دونوں میں دینی دنیاوی دونوں معاملات دنیاوی معاملات کے عزائم بھی ایسے ہی ہیں سچے بھی ہوتے ہیں جھوٹے بھی ہوتے ہیں اور اس سے بھی انسان کی طبیعت جو ہے وہ لیکن وہاں چونکہ فائدہ ضرور نظر آ رہا ہوتا ہے اس لیے اب بسر کسی بھی آدمی کو صبح اپنی دکان کھولنے کے لیے بہت بڑا مجاہدہ نہیں کرنا پڑتا صبح صبح تلاوت کرنے کے لیے جتنا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے دکان کھولنے کے لیے اتنا نہیں کرنا پڑتا اس لیے کہ اس کا فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ میں یہ دکان کھولوں گا تو یہ فائدہ اور آخرت کے فوائد چونکہ تھوڑے سے دور ہیں ایسے فوراً نہیں ہے کہ صاحب دکان کھولیں گے تو شام کو ہی پیسے لے کر گھر آ جائیں گے نا بارہ گھنٹے میں اس کا فائدہ سامنے آ جائے گا تلاوت کا فائدہ اتنی جلدی تو چند گھنٹوں میں سامنے آتا نہیں اس لیے اسے مشکل پیش آتی اچھا ایسا ہے کہ ابھی اشراق کا وقفہ لے لیتے ہیں آج تھوڑا کچھ کم وقت کے لیے لیں گے فکس چھ بجے انشاءاللہ اگلی کلاس شروع ہو جائے گی چھ بجے